عمل استاد الاما حضرت علامہ مولانا مفتی فضل عام صاحب چشتی دامن برقات کو ملا لیا آپ کے عمل سے قبل انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ استقبال کے نعرے تقیر نارے ری سال نارے ری شال نعرے تحقیر نعرے حیدری نر کب سلا تو ورسلام والا سید دل امبیا علی مل رجا امی مل جلا ماں دونوں الله خطا محمد مدن المصطفى وعلى اله وصحبه اهل الصدق والصفا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 آ مند بلا سداحلان لرول کریم نا منو آلے وسلے مو تسلی سارے دوست ذک شوق بلند آواز سلا دو سلام آلے گیا رسول اللہ والا لا سواب گیا سیدیا حبی بل اصل دوسلام علیک سیدی آ ملبی والا علکا وا یا, یا رحمت آلمی ارباب <تصفح> صدور صاحبزادہ والا شان مخدوم ملت اسلامیہ حضرت میاں محمد خلیل صاحب مجدی بندی اور مخدوم المخادیم محسن اہل سنت حامی سر و صفا حضرت میاں محمد حنیف احمد صاحب نقش بندی مجددی دیگر سجادہ نشینان حضرات معزز سنی حنفی مسلمان پراؤ السلام علیکم میرے تو قبل فتیبے پاکستان حضرت مولانا الگ صاحب زیائی اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے سن بندہ ناچیز اپنی بے علمی خواہشات نفسانی دا اعتراف کردہ خاج گانے نقش بند دے آستانے علیہ گھنگ شریف دلتے بیٹھ کے آجی نال دعا گو ہے رب العالمین مینو شیطانی نفسانی خیالات خواہشات اور گمراہیا تو محفوظ فرماوے صحیح سوفیائے کرام والا رستہ عطا فرمائے ریزا گرامی بندہ ناچیز دی عرشا دراز تو آستانہ آلیا ہازا حاضری ہوں جناب تھی ایتھے کئی مرتبہ مینو سن چکے ہو اور تقریبا ہر پہلو کے تسان خطاب سنے نے دھماکہ خیز خطاب بھی سنے نے اصلاحی ختابات بھی سنے نے روحانیت نو بیدار کرنے والے خطابات بھی سنے نے تو اج میں جناب دے سامنے اپنے شیخ مکرم دے ایک جملہ مبارکہ دی شرح جناب سامنے رکھنا موضوع ہور بنا کے ٹریا سا لیکن شیخ دی روح مبارک نے تصرف فرمایا ایک دم اتے او رخ دا ہور ہو گیا او موضوع ہے ضرورت رابطہ ضرورت کمال اس موضوع کی گہرائی تھی ویکنا پھر اندازہ لانا کہ واقعی جس بندے کو رب وس رہا اندیاں گلوں میں لطف ہی کچھ ہوتا واقعی صحیح گل ہے گفتہ گفتہ اللہ بود گر چیاز حلق میں ابد اللہ بود کہ صوفی دے دل پہ سوفی تو مراد صوفی سابن والا نہیں صوفی تو مراد میاں رحمت علی سرکار جیسے صوفی مراد سمجھ سمجھائی کہ نہیں میرے ورگے جہاں دہری جار دن چ رکھی بھی سارے سوفی نے لیکن یہ سوفی کا لفظ ہے اس طرح بدنام ہو گیا ہے شوفی حقیقت تے چاندے نے اس بندے نو جدا نفس مر جی رب دیا سفتوں میں رنگیا جائے نقس مرن کا مطلب یہ ہوں پیڑیاں سفت سارا ختم ہو جان تے اللہ, تے اللہ سفت حبیب والا پیدا ہو جائیں سوفی وہ آخیا ہے گل سمجھ آئی کہ نہیں میں پابی جگ جا بندہ پتا ایسے لفظ سمجھاوا گا ان شاء اللہ, اللہ دے جاؤ گے تو جناد والا سوفی جگہ ہے نا جی جمع صوفیاء بن گئی جنہ اندر صاف ہوں کینے تو بوگز حسد تو وڈیائی تو انہ ساریاں پیڑیاں تو کو دا کا دل صاف شفاف ہوتا ہے انہوں ہے آخیا صوفی دا کیونکہ میں نفس مر چکے ہوندے ہیں پھر وہ تے خدا بولتا گل جہی ہے او دل میں اثر کرتی ہے پاپیا او بندے پاپیا زمانے دے بدنام لوگوں انہوں نے صاف کر کے نام بنا دینا ہوں ان سبت مجلسوں میں بیٹھ کے انسان دلب و نظر سلاح ہو جاتی ہے اور تے سامنے نے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے بدماش پاپی بندے جڑے نے میاں صاحب نے رب بھی ایسی ہوب پا دی جہاں ڈاکے گزردی سنبادت گزر تو سفا یہو جا سوفی باسفا جڑے نے ایک میرے شیخ کے مکرم نے تو انہوں نے ایک جملہ ایک دن ارشاد فرمایا میں اس دی گہرائی کما حق کو ہکوں نہیں پہنچ سکتا کیونکہ اللہ کے پیاروں کے بول پھر رب کے پیارے ہی سمجھ سکتے میرے ورگا ناقص بندہ کی سمجھے لیکن اتنا ضرور ہے بھی تھوڑا تھوڑا نیڑے کو لے چلوں گا جنہیں میں پہنچیا وا ضرورت رابطہ کی ہے پہلے تبکے سمجھ لو ایک تبکہ ہوں عوام کا دا؟ عوام دا دوسرا طبقہ ہے دا تیسرا طبقہ ہے دا چوتھا طبقہ ہے یہ چار طبقے نے انہوں دا, دا آپس رابطہ کی وہی ترتیب ہے کیوں دی جناب کے سامنے بن متن کسی ہو شر فکیر دوام یہ خلاصہ پہلا سمجھ لو عوام او فلاح پہ کامیاب ہوں دونوں جہانوں میں جہی اپنے حکمران دے پیچھے چلے کیا آخیا میں جہی اپنے حکمران دے پیچھے چلے وہ عوام فلاح پہ کامیاب ہو جی حکمران وہ کامیاب ہونتا ہے ہوں حق دے پیچھے چلے اے رابطہ جی عوام او کامیاب ہوے گی جیڑی کے دے پچھے چلے کیوں میں اولا ماں پہل کیوں نہیں رکھا اس واسطے کہ علماء دی حکمرانی یعنی ان کے حکم دی تابے صرف سرف کون تک محدود ہوں اس واسطے وہ ساروں دے اتنے نہیں ہو سکے گی حد چار بندے دس بندے سو جن اعتاد رکھنے والے نے ان نہیں منگ گی گل ساری سارے تھوڑی منگنی لیکن حکمران جڑا ہوا ایک گل کرے گا سارے منگنی پائے گی اس واسطے فقیر نے فرمایا عوام وہ چنگی کامیاب ہے جی اپنے حکمران دے پیچھے اور حکمران فلاح قوم نو نائدہ پہنچا ہے جڑا کھڑے پیچھے چلے علماء دے کے پیچھے چلے اور اولا ماں وہ ہو کامیاب ہوتے نے جہے بلیاں پیچھے اللہ سمجھو پھر عوام کون چنگی حکمران کہڑا چنگا جڑا علماء پچھے چلے اور علماء وہ چنگے جڑے اولیاء پچھے چلن اور اولی وہ دے نے جڑے اللہ اللہ دے رسول پچھے چلن اے جے اصل رابطہ جڑا ہوں کٹیا پیا کٹیچے اتوں کر کے اتوں جو کٹیچے ہے نا تو پھر پک آپ جانا سی گل میری سمجھا جی اولا ماں رابطہ ختم ہو گیا اور اولا ماں کا رابطہ اولی ختم ہو گیا اولا ماں طلب ہی نہیں حکمرانہ نے اولاباد واسطہ کٹ لیا جبکہ صدقے جانا حضرت سیدنا فاروق آزم کو ڈٹ کے آخو نا شبھا اللہ فاروق آزم رضی اللہ تعالی ن اس نو اپنی محفل قریب کر کے بٹھا سن جل قرآن دا علم چوکھا ہوں جلان جی قرآن, دا علم قرآن دا حکیم کا ایک چوکھا ہوں حضرت فاروق آزم میں فل چھاڑے سن کیوں ان قرآن زیادہ آن دا قرآن تو مراد قرآن نہیں ماہیے سمجھ والے کیونکہ اسے جہے حافظ ہوتے سن وہ حافل ہوں سن جانا دن روزے در قیام دن روزے دے رات نلو کے رنگ ان ਦੇ کٹے ہونے لال سوئے رنگلے والے ہافز اس کونی کو نہیں سنا کیونکہ قرآن اللہ دی عبادت لگا کے رکھتا سی اس واسطے بڑے بڑے ایسے ہوتے سن کہ انہوں نے روح رگ رگ اندر قرآن رچیا ہو جانو فاروق اعظم اپنی محفل چ نی کر کے بٹھا سن معلوم ہویا حاکم او ہو چنگا او کامیاب ہے جا رابطہ رکھے اور پیچھے چلے آلم وہ چل گئے جہے ولیا کے پچھے چلن کہہ دے پیچھے کے پچھے جا نفس ماریا ہوں ج نفس مارا کی نفس, مارے نفس, مارے نفس ایسی بلان جی نہ ڈنڈے نال نہ سوٹے نہ بلڈوزر ایسیڈنٹ نال نہیں مرنا یہ تے اس طرح ہی ہے جس طرح کے اللہ دے پیغمبر تو فکیر نے ایک نقتا لیا ہے جنہوں نگاہ آخیا جاندہ ہے جہ نظر دا فیض ہوں تے تا نفس مرد بغیر نگر د فیض تو اے من جڑا دا چور اے کدی مرد نہیں پاویں ٹا لو ہزار کتاباں پڑھ لو جنا مرضی مقرر بن جائے آلم وڈے تو وڈا بن جائے مفتی وڈے تو وڈا بن جائے جنہ چیر کسی صوفی دے جوڑے سدھے نہیں کرے گا دے اگے مکے گا نہیں ہوں مرے گا نہیں ہوں فنا نہیں ہوگا ان چر کچھ لب سکنا اور سوفی مار سوفی نے سلطان اللہ عرفی نے گل کی ان دشہرے سمجھا دیا سارے سمجھ آ جائے گی سلطانفین فرما نے اللہ پڑھ او پڑ پڑھ بھی تالب ہو, ہو زردہ ظالم نفس منفسنا مرد باز فقیر مزہ نہیں آیا سوال باج دے باز کسے ظالم چوری اندری دے پچھے نہ چلن دی خدمت نہ نفس نہیں مر سکتا جنا چرے نفس نہیں مرد اُن چرے رب ونوں بھی کچھ نہیں ملتا چلے دے پیچھے حکمران چل دے پیچھے عالم چلن ولیاں دے پیچھے تے ولی ان آخد اللہ دے رسول پیچھے چل رہا ہے ترآ نے فرمایا نام تعدی بنو پرے سچیاں دے نال ہو جاؤ عوام ادو ہی متک بنے گی جدو نال سچے دے دابے سچے حاکم اللہ ادو بننگ جدو دے دابے سچے دے سچے آلم ادو بننگے جدو اللہ دے پیاریاں دے تابے کہ رب دے پیاریاں دے تابے ہونے گے اللہ دیا بندیا غور فرما کیوں اس واسطے کہ مذہب مذہب عالم دا مذہب دلیل دلیل سوفی دذہ گل میری غور نال سمجھنا میں اج ہی شاہ شہبیل سور وردی رضی اللہ تعالیٰ کی کتاب اوار فل مہارف پڑھ رہا سا آپ فرمانے اللہ مگر یاد رکھنا سوفی والا باڈیا نو کھلارا ہوں سابن انہوں کی گل نہیں انہوں نے سوفی سوفی رکھا گے جا من مریا ہو رب بول رب وستا ہو گل سمجھ آئی کہ نہیں وہ <تضح> اندر رب <تضح> وستا <وصدا> ہوں <انداری> <تضح> نگاہے والی وجہ اللہ کے پیارے بھی نظر پہ نفس مر <دائے> نفس دیا غلازت پلیتیاں ختم ہو جدیس پا کے چاہتا سوجو حدیث پاک کے چاہتا ہے اگر دے دلان گردش شیطان دی شاندی شیطان دی گردش دلان دے اتے نا دی فرمایا زمین بیٹھ والے سارے دلوں کے اتنے ہوں لو ست کی ہوں دنیا دی محبت دلان دی وجہ دلان دے آس دلان پاس شیتان کا ڈیڑا ہوں وہ شیتان ہے مراج نے دل دس پاس کر دھیرا ہوں ہوں اک ہو گئی دل کی بند اس واسطے ان کوئی شہ نہیں دی جدو فکیر پانا نہ نگاہ اس نے دل تو شیتان بھی نس جانے تے نفس بھی مر جی دل جیڑا خدا اس نور خدا پھر فقیر خدا دور دے خدا دے وی آتا شری گل سمجھ آئی کہ نہیں اللہ اور نور خدا ایسا کھلدا اتنے مٹی تے گند جو آیا سی سہی آئی سی پلیتی آئی سی مس شیطان شیتان تے دنیا او چڑھ گئی دل صاف شفاف ہو گیا دل صاف شفاف ہویا ہو تے پھر وہ ویکد جیڑی شا سان نہیں دستی انہی ہوں اصل نبی باغ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ مبارک سن کے پڑھنے آتاب پڑھنے کے منہ تو سن کے پڑھنے آ پر فقیر نبی پاک خدا کا قسم سبحان اللہ, اللہ! میاں شیر ربانی رضی اللہ نام مبارک سنیا نا آپ سرکار کول ایک مائی آئی تخر لگی میاں صاحب مینو مدینے کی زیارت کراؤ میاں صاحب پانی دا پیالہ رکھیا سی فرمایا اللہ بی بی پانی پی پانی پیمن لگی نا تے بے ہوش ہو گئی ہوش آئی تو بی بی کی بنیا سی عرض کی تی حضور جدو پیالہ سامنے ہویا پیالے دور ہی مدینہ نظر آ گیا ایک وہابی نے آپ سے اعتراض کیا کہ غوث پاک نو نا مننا میاں صاحب نے فرمایا ہاں میں غوث پاک دا بڑا عقیدت کیدت لگا تے کتنے ان ختم ہو گیا فرمان اگیا اپنے ہاتھے ہاتھ پھیرا میں آئی کر کے ہاتھ پھیرا ڈل بولیا کن بھرنے ہوش چایا کہہ لگا وا میاں صاحب غوث دا میں اعتراض کرتا سا جنگ تے نظر آج وچرا سمجھا دیا یہ دسو آلم اربا آئے سا سارے نہیں تھی اسلے گی ڈا کھیر اے بند سارے روح ہی سارا پہلے روحاں تو اے ایس جسے تو کن مرلے طے کیے وہ تم نے ادو روح تو سڑا نے فرمایا سی رب نے فرمایا لس تو میں رب نہیں ہاں کباب نہیں سی دن د بابا ابدل عزیز تب دل منکر بنیا جب دار بابا میاں صاحب دا غلام بن گیا نہ رب کی ندا سی رب سی کہ نہیں سی سنی <تصف> وہ سنیا سی تو جاب دا سا اصا کالو بلا رب سچیا کیوں نہیں تا رب بھی ہے؟ معلوم ہوا روحان کے جہان چ رب دیا گلا سنی دیا نے رب سونے دیا گل سنی, دیا نے. سنی دیا نے جدو آ گئے رب وہ قدرت کا ایک جہان سی عجیب پھر آیا حکمت کا جہان حکمت چ رب سونے نے لیا کے روح نسے چواڑیا جسا تیار کر کے سانا بھی فیر ندا نہیں سنی سوفی ادو بن گئی جدو چلے جس میں چڑھ کے تے بھول گیا پھر پیشہ مڑنا شروع کر دردیا مڑدیا اس جسم دے اندر روح ہو مگر ایسی شفاف بن جائے مجھے مجھے کہ فر تر جائے اسے روح دے مقام تے پہ صاف ہو جائے صاف ہو جاوے گی آلمی تو اسی سنیا سی رب دی ندا نکیل پھر زمین تو بیٹھ کے سنتا ہوں الف تو بے ربے کمب ندا زمین پہ بیٹھ کے سن لیا ہوں کر دی کے سن دا ہوں بھائی وہ مشاہدہ کردہ ہے وہ ویکھدہ ہے تے ویکھن والا بندہ اجڑانا وہ خطا نہیں کھاندہ دلیلانا خطا کھا جاندہ ہے مگر مشاہدے والا خطا حضور فرماندے نے لحسل خبر و کل معاجنہ فرمایا ایک کے خبر کسی نو دسنا تے دو جائے اکھی ویکھنا اکھی ویکھنا ہو رہے تے دسنا ہو رہے ایک بندے نو میں دسنا بھی لاہور جس طرح بندہ ہو جک کے آدھے فقیر منزل تے اپڑے ہوندہ جی اللہ... سبحان اللہ جڑا منزل تے اپڑے ہوندے اندھے راہ پوچھو گے انہیں راہ بھی صحیح دسنے پل کے توڑ پہچا سبحان اللہ فقیر دنیا کی ٹگی آپ کی اسی فسے ہاں اب ٹگ بازی یا کھا لیں کھا بھی بیٹھے اگے تک نو خدا تے خدا کا رسول ہے تے ہوں ہے فقیر اللہ دن آپ بھی یاد ہوں جہا نال بہ جائے چیتا کرا چڑا حضرت سیدنا ہوا اس کرنی ردی اللہ سرگاس کرنی دے حرم بن حیان گئے آخ السلام علیکم آپ نے واپسی جب د ح فرایا خاجا ویس کرمی نے حرم بنیان تل گیا ہے تیری میری ملاقات آلامی عرت ہوئی سی میں ادو لے یاد رکھنا <face> جدو رب آخیا سے معلوم ہوا اللہ کا فقیر خدا حدرت حضرت رضی اللہ تعالان ہو اللہ آپ سرکار نماز پڑھ رہے سن شاید جعفر صادق رضی اللہ تعالان ہو آئے امام نے آپ نماز پڑھ رہے سن شہبین عبارت نماز پڑھ دیا نا بےوش فرمایا قرآن کی آیت پڑھ لگا سن بار بار کوئی آیت نو پڑھتا رہا وا پہلا میری زبان پڑھ رہی سی بار بار پڑھنے کے رب پڑھنا پڑ سننا وا دنیا نہیں ہوں جن کی ٹگی جی جس سے سر دے جاسا داری منا بڑھی رالی ہو جائے جی سانو جیڑی اپنے بلے میں گمر کے پا کے تباہ کر چڑ دوں ورنہ خدا اللہ شریف ایک پل آرام نہ د دنیا وہ ٹگی نہیں قہر راہ پوس زن دنیا جڑی حقدار راہ مردی آشک مول لشک مول آشک مول بہو ایسارو زاری روی دکھ ل جہا علم جہا علم فکیران توجو جہا علم فکیران بے گا انہیں دل دنیا دا پیار نہیں ہوئے گا دنیا دی محبت دی برباد کر دیے دنیا دی محبت انسان برباد کر دیے جی ولیاں دی شان نبی پاک نے دسی او اللہ را <wavingribil insanlar> <ک publication> <robbery> ڈٹ کے آخو سبحان اللہ اور تھی صحیح ناراض بیٹھے جی اس واسطے کہ میں تاری مشوکا کے خلاف کا بول مشوکا نڑیا جائے ان دکھ لگتا ہے یہ کیا کرنا ہے بزرگ فرما نے دنیا مشوق دنیاداروں دی جہا یہ پیار کرے دنیا داروں ویری بن جیا بزرگ فرما نے جہا آلم جہا بندہ دنیا پیار نہ کرے نا کیونکہ وہ انہوں کی مشوقہ نہیں چیڑتا اس واسطے لوگ پھر اندر ہو جاتے دی. پیار دیکھو دنیا پیار دنیا دار دنیا پیار ہوں تاکہ دوجے کے ویری ہونے آیا کہ نہیں لیکن ایمان نار دسو اچھی تھی میاں رہ مطلب ویری آئے میاں شیر بانی دیر آیا سانو کیوں نہیں وہ پیسے لڑ مار د مراد نے سارا میں پٹھا بایا گل سمجھ آئی کی مطلب سی لڑ مارن دا مطلب یہ چلو یہ دل نہ دو نہ دے اللہ دیا بندیا گور فرنا مجبل شہ خام سرحدی رحمت اللہ او دین نو نقصان پہنچتا ہے جیدہ پیار دنیا تو جیدہ پیار آخرت ہوا اللہ تے اللہ دے رسول تو پیار دا پتا کدا لوگ پتا جی سنو دنیا پرست تے خدا پرست دین پرست یہ فرکنگ ہوتا دنیا دون تقاج دین آکھے گل یہ کام نہ کر دنیا آکھے کر پیسے و لگ گے ہوں جا بندہ آن جانا ہتوں تو مگروں ਜਾਵੇ کوئی گل نہیں پر دنیا نہیں جانی چاہیے دنیا پرست بندہ ہے بندے نے تر جانا پھر یہو جی کنری لائیے جی نیت یار نویں بنا ل میری گل نہیں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ غور کرنا وچ عوام رابطہ عوام حکمرانہ مگر حکمرانہ اولا ماں کوئی نہیں ماں کا سوفیال کوئی نہیں دا اللہ دے اللہ, دے اللہ دے رسول کوئی اے رابطے اس طرح بیڑا گرک ہوا پیا بھائی اولا ماں نے فکیران کی تلب بھی کوئی نہیں رہی وہ آدھے میرے فکیر ہو سارا بہ رہا ہے سارا کچھ اندر کول ہو جا کے میں کچھ بھی نہیں تب کچھ توں بولا کون نما اولا ماں روحانیت تلاش ختم ہو گئی تلاش پہ تا طلب ہوئے پہلا شوق ہوئے شوق ہی ختم ہو گیا تلاش تو اٹھ کے تلب کرنے بعد کی گل اس واسطے علماء دا کا بیڑا گرک ہوا پیا اگوں اولا ماں سوفیا تو رابطہ کٹ بیٹھے نے جڑے جہے ہیں وہاں دب رسول کوئی نہیں جڑا کو تلک کوئی نہیں رہا وہ ایک اپنی نویں شرح بنا کے اندر چلن لین نو شرح کا مطلب یہ ہے جی نوی, مطلب نوی باندھ شرح ہے نہ وہ خود کرنی چلنا لوگوں چلا جدھن یاد رکھنا یہ رابطے پھر کائم ہو گئے عوام کا رابطہ حکمران حکمران دابتا اولا مائے حق دینا اور علماء تابع ہو گئے اپنے ولیاں تاکان دے, دے تاکان صوفیاء ہو گئے اللہ تے اللہ دے رسول دے خدا دی قسم کر کے اس لیے مسلمان جب بھی ہوا جہاں جہانوں جی چمیاب ہو جائے گا دونوں جہانوں کی فلاح مل جائے گی کیونکہ علم سمجھ اس لیے ہے جسے خدا دا نور بندے نو سمجھا خدا دا نور بندے نو باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ زمیری اے, اے, یو پیری. اے جی تب تو تے سارے طبقے ایک دوجے کو جدا ہو کے ختم ہو گئے نے عوام تے بیڑا گرک ہو گیا عوام دا بیڑا تے آپے گرک ہونا ہے نبی پاک نے فرمایا علماء ما اور حکام دو طبق نال قوم سبر انہ دے نال قوم اجڑ اجڑ جی دعا کرو خدا بندے قدوس اصا مسلمانوں دے یہ تمام رابطے پھر تو استوار فرما دے پھر تو یہ رابطے سڈے اندر پیدا فرما دے اسلانوں دی ترقی ہوے گی تو اصا دی عظمت و شان ہوے گی تو اسلمان دونوں جانے کامیاب مانگے، ہو گے فلاحے دار سارے قدم چمے گی ہی کدو جدو رابطے سڈے بحال ہوگی گل میری سمجھی کہ نہیں میں اس واسطے سوال کیتا کیا اللہ ہے لکرال من کا نو کل بن او الم آ شہید فرمایا قرآن میرا نسیحت انہوں بندیا قرآن نسیحت انہوں بندیا جڑے بندے دل والے نے یا حاضر, کے سن دے ہاں ہاں مرد مرد حاضر دماغ ہو دل کے سنتے دل ہیں حاضر دماغ دل والے کہڑے میاں صاحب ورگے دل والے ہوتے ہیں جنہیں دل ہالو ہر وقت رب نال ہی بستا ہے آسا کانگ شری نا سمجھ آئے کہ نہیں فرمایا تقسیم رب نے کی پر م قران نسیحت نسیحت نا ہوں جی. دسنا پیا بھیہ ہوم مستا ہو فرمایا پوری توجہ نا تے حاضر نال ہاضر دماغی گل سنے اس بندے نائد گا قرآن تو جڑا بندہ جتی چکن آوے یا جناب آئے کسے دی جیب کٹن آستے. یا آئے ایویں گپ شپ تونک میلہ ویکھتے بیٹھا ہوئے مجمع میں دل ہوئے یادگار ہے پاکستان یہو جہ بندہ رب دے دران تو کی نصیحت آ رب ہے حاضر دماغی ہوئے القسمع و آ شہید دلو من کے بیٹھا ہوئے رب کا قرآن سچا ہے دین اسلام سچا ہے پھر <سلام> فرمایا ہلکا سما توجہ دیا پورا حاضری ہوجوری بیٹھا ہو فرمایا اس بندے میرے قرآن تو فائدہ ضرور ہو بندہ فیض لے کے جاندہ ہے جا بندے دا دل ضرور رنگ لا چڈتا ہے میں ایک مثال دینا بزرگوں نے دتی جدو بیج سٹتا ہے نا زمین پہ. تے کچھ دے بی راہ دے جا پتوں پرندے آنے چپ کے لے جانے انہیں ہوں اون کی اگنا ہے انہیں پہ جا کے پرندے کے جناب انہیں وٹھ بن کے نکل جانا ہے اس کو کوئی شہ بھی نہیں اگ سکتی دوسرے دے وہ پائے نے سی تھوڑی جی مٹی تھے سی پتھر دان اگیا جدوں جڑ آ پتھر تک پہنچی وہ سک کے تے ختم ہو گیا کیونکہ ہٹان پتھر یا تے پتھر چت جنا باہو اوے زائے وسنا میہ می اوے کی کرے چ پتھر یا تیسرا ہو گیا زمین تھلے صحیح سی نرم لیکن نال اندر کوئی کنڈے پے سن پرونگلی نکلی کنڈے وجے کنڈیاں نے چیر پھاڑ کے ختم کر دیتا پودا نہ تیار ہوا پیار ہون تو پہلے ہی ختم ہو گیا ایک ہوسم کے بی ہوں نے تھلے نرم زمین ہوتی ہے نال جناب جڑی بوٹیاں گند خرابہ بھی کوئی نہیں ہوتا وہ پھر نکلتے ہیں وہ پھر فصل تیار ہوتی ہے پیداوار بندیاں بندیا ملتی ہے واض کرنے والا تکریر کرنے والا یہ تے دل تو تے ساڈے ہوں نے زمین بیج ہے جڑیاں نورانی گلیں ماشاءاللہ ہن کئی بیلی ہوئے نا وہ ہو جہ جان پہلے میں دسیا جنہاں دا دل حاضری کونی دماغ حاضر بیٹھے آئے سن رہے یا تو لکھا رہے بیٹھے نے میں چتی بولنا کی پیا ہوں اسے سہی مگر انہیں بنے تو گان نے چڑیا نے چکے لے گیا اور محروم کا محروم لیا دوسرا وہ ہوں گا جنہیں سنیا پر شاید ہو رہی انہیں دل کے اتنے قبضہ کیا سنتے لیا گل دل چیٹ لگی ہے پر شیطان نے آن کے لت خرکائی تو جانتی رہی تیسرا وہ ہوا جن عمل واسطے سنی انہیں بے عمل کر نفس دیاں خواہشاں دنیا دیاں لذت غالب نے انہیں سن لیا پھر وہ عمل کراستے انہیں سنیا سی پر نکلیا پھر شو تماشے فلما ڈانس بےلی چاول رندیا یار گل پیری چیز ایک بار آل آیا یار چی گل تو بڑی چنگی سی پھر جا ایک ہوکر گیا انہ کھانا خراب ہوا انہیں آخیا آ جا میلے تو چلی گئی کوئی نام دنیا تو, حالے بڑا وقت ویلا پیا ہے, نے اس پاس لایا نفس دی خواہش پھر غالب ہوئی او کنڈے پر پرومبلی پرومبلی ہو گئی تیس چوتھا بندہ ہوں جی تیسرا وہ چوتھا جڑا بندہ جہا دل مومن ہوں دا, पूरा हाजिर होकर दिल हाजरी नूरानी नूरानी का इस वास्ते बयान ना कई धतूरे के बीज सुट बेले भैड़िया चीजा का मी बोल आया जोड़ा मौलमी है सुन लाओ ना ही सुनिया जाए चंगा گل سننی چاہیے جی گل سننے بندے دی دل و دنیا تو نفرت ہوے ہو آخرت کا پیار ہوے ہو اللہ رسول کی ہوب ہوبی شرح پیار پیدا ہوجا دے اپنا بھی پٹھا بھائی خلا دوجے کا بھی بھائی کبھی دل حاضر کر کے پھر سن پھر ان دل چ بٹھا امل واس پھر ان بچا خاہش نفس تو یہو جہ بہت ہوں دفی بندہ فیض پا جا ہے تے اپنی آت بت سوار جلا کے پیاریا بارگاہ آنے بار والے بندے جڑے نے نا وہ اپنے من کی دنیا کیوں آباد کروں سوار جاتے ہیں اپنی آخرت کیوں سوار جاتے ہیں اس واسطے سوار جا کو آ گیا دل کی حاضری اور عمل واستے ان لیا وہ بندہ اپنی کھیتی دل والی آباد کر جا ہے پیداوار وہی جدو پھر جی اپنے جناب فل کھد دیے وہ پیداوار تیار ہوتی ہے خدا بھی کسم کر کے آنا ایسا بندہ پھر دونوں جہانوں فلا کامیابی حاصل کر جا ہے اس واسطے سنن داستے سلیقہ ہونا چاہیے بھی گلوں سننا کیونکہ اور یہ بھی یاد رکھنا ہے سنن والی دولت جی ہے یہ بھی رب دی دینے مت کوئی بندہ ہے سمجھے پیا اس واسطے اللہ کو ہمیشہ دعا کرنی چاہیے یا مولا سانو حق سننے کی تو فی کتا فرما حق سنان گے تو حق تلانگے نا حق تلانگے بعد پہلے سنن والے بنی اج کل تو سنگے ہی نہیں بولن نہیں دے میم بولن نہیں دیندے جی نہیں بولن ہی نہیں دیں گے चुप मोल भी चुप खा लिया आगा। एक चे भले जनाब चंगा भला जी चंगे भले का मतलब आते मनसब वाला चंगा जनाब मतलब आ जी वाहन आखिया जाता उन्हें आखिया मॉल भी आ मस्जिद के आखे हो रकबा मकानी दस हजार कीमत घट जाती دس ہزار روپیہ کیمت گٹ جی اس مکان دی جا مسجد جینما ہوتی دس ہزار ویجر محلے کے دس ہزار ہزار ود جائے کی خیال ہے لنگیا ٹبدی بازیات ہوتی رہے گی اکان کا حج ہوتا رہے گا جی اس ماحول بہ کے جس حق بیان کرنے دی کی اجازت بنیاد حق تک دعا کرو ان فیض اللہ پھر تو عام فرمائے پھر تو اور انشاءاللہ شاء اللہ لذیذ وقت بعید نہیں انہ سب کے اللہ نے پاکستان اتا فرمایا پرکت اللہ نے یہ آبادی عطا فرمایا جی بول سبحان اللہ لو س جاوا کافر جیت دئی اپنے ہتھیار مومن جیت دشک ربے گفار رب نے عجیب ونڈ پائی ہوئی رب مسلمان कदी काफर बराबर नफरी बनन दिता वे न कदी हथियार बराबर होता तारीख पट तारीख खोल एक जंगके जंगे हनैन सी हजरत जी जंग के मौके तहाबा सन चोखे ताफिर सन थोड़े تو صحابہ دے دل چ خیال آیا اج وٹ دیا گے اج ویکو ابھی تو رب نیا چلا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے. کوئی یہیں پیا نسد کوئی اجدی کوئی اہ پیا جان چاند بندے گنتی دے نبی پاک نال رہ گئے اور رب دا حبیب خچر مبارک تے سوار مطمئن جنگ دے میدان چردا ہے جمع گلاما دہڑے چرینا حضور سارے نس گئے اللہ جلال چاہیے نا نبی پاک نے سبیا پھر سرکار دور کے آئے دل چس وسوسہ وص شیطانی نکلیا کسرت والا بہت ہوا رب سونے جنگ فتح کرا دی रब जला लिता आया कुरान उतारिया अच्छा तहन याद नहीं जदों तुरसा थोड़े सौ तुआ तो काफिर चोखे सन बदर अज तुटी कसरत ने धोखे पा दता काफरा रब बनाया पां अरब مسلمان بنا سوا رب زیادہ کون نے بولو تو رب کیوں نہ زیادہ رکھا اچھا جنہیں مرضی اصل کٹھا کریے نا بندے انہیں کتوں کٹھے کروں گے توجہ نہیں فرمائیے بندے کیون بناؤ گے ان بلکہ ہوں تو ہوئی خریدی منسوبہ بندی تو بن دینا ہی نہیں مطلب پورے ہو سکتے ہی نہیں توجہ نہیں فرمائی نہیں نہ ہو سکتے تو پھر آختے پی جی ساڈے کو ٹمبام چوڑ کے پترا پتہ ہی کوئی نہیں مرو جدو مومنٹ کثرسلے کسی کسے شاید بھروسہ کرے تو سمجھ کافر دے ہتھو کتے دی موت مرے گا زلیل ہو کے جائے گا جدو رب کا بھروسہ کرے رب امداد واسطے غیب دے فرشتے روحانی روحانی نور دیاں براتا ادھر نبی پہ آدمی نہیں ولی پہ آبا پہ آدھے نہیں علی پہ آ جو مڑ سارے کافر بجا چاہا کلندر لاہور ہی فرماندہ ہے تو شمشی پہ کرتا بھروسہ کافر ہے تو شمشی پہ کرتا ہے کرتا ہے بھروسہ مومل ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی اللہ کو اللہ کو پامر دیے مومل پہ بھروسہ